السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامین محترم پیش خدمت ہے علامہ احسان اللہ ظہیر کی تقریر پیشکش عمر ارشد جال کوٹ خصوصی تعاون شیخ طارق محمود حافظ آباد آئیے سماعت فرمائیں <سلامت> <سلامت> تمام قسم کی تعریفات وادہ شریف خال کے کائنات مایا کے عبد الماع کے لیے اور لا رو سلام کردو سما کو مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی مسمد احمد لاہو وبارہ کا سنت وہ صاحب قدفہ مبارکہ مطالعہ کے رب العزت نے جسے نامت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات اداع کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں جل ہو کر اللہ کے حکم پر لوگوں کو جس نامت سے آشنا دیا نام کا نام دع اسلام ہے اسلام ایک ایسے ناخے اور نظام کا نام ہے جو کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان پھیلائے اور مومنوں نے شمار کروا چاہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کرے جس طرح کے خدا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے تسلیم کیا تھا اور بھی اللہ تعالی نے یہی بات کی ہے ان عام بے مسلم تم ہی کرو دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہے تب اللہ ان کو ہدایت یافتہ میں شمار کرے گا یعنی ایمان کے لیے ہدایت کے لیے یہ شرط ہے کہ ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان حلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحاوہ ایمان آئے اگر ایمان اس قسم کا نہیں ہے جس قسم کا ایمان نبی کے تحاوہ نے اختیار کیا تو ایسا ایمان انسان کی نجات اور اللہ کی بات وقت کے لیے کافی تھی ہے اس معیار پر ہم یہ دیکھیں اور سمجھے ایمان کا امان فاض محرم اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ و وسلم کے ستم کا ایمان لائے تھے تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ طلبا کا ایمان کس کا ایمان تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی کے تمام پہلو کے تمام لمے زندگی کے تمام گوشے اور زندگی کے تمام اصوار اس عالم میں ڈالنے ہیں جس عالم میں ڈھالنے کا رب العال نے حکم دیا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان محمد راصو اللہ والی وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو پیشے نگار رکھتے ہوئے یہ جانے اور سمجھے صحابہ نے اسلام اور ایمان کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا تھا اور نہ ہی ان کے نزدیک ایمان اور اسلام زبان سے کی عید کے اقراز کر رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے مان لینے کا نام تھا بلکہ اللہ کی تو عید کے اظہار کے ساتھ ساتھ نبی محرم رسور مارکم علیہ السلام و سلام کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھی جن کو وہ ایمان اور اسلام کا اشتہار جلد سمجھے سکے اگر اسی طرح ہم بھی ان چیزوں کو ایمان کا اشتہار جلد سمجھے تو راہ نجات کے راہی ہے اور اگر ہم نے ان چیزوں کو تو الگ رکھا اور یہ کافی سمجھا کہ ہم نے لا عز اللہ محمد اور رسم اللہ پڑھ لیا ہے اب ہم مسلمان ہو گئے تھے ہماری نجات کے لیے یہ بات کافی ہو گئی ہے تو بات چیت اس بات کے کہ ہم ایسی گمراہیوں کا شکار ہو گئے کہ جن سے نکلنے کی کوئی طاقت نہیں اور ہمیں ایمان اور اسلام سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے آپ یہ بات تمجو سے سنے کہ ربر عزت نے پورے کلیا ندی کے اندر کہیں بھی نجات کے لیے کلیا طیبہ کے اظہار کو اور اس کے پڑھنے کو کافی سراہ نہیں دیا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ہیب پر یقین رکھتے اور نبی آ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسارت کو مانتے ہیں وہ لوگ جنتی ہیں وہ لوگ نجات پانے والے ہیں بلکہ جہاں بھی جنت کا جہنم سے بچنے کا اور نجات پانے کا تذکر کیا وہاں تو توحید اور عفارت کے پاس کا کسی اور چیز کا بھی اضافہ کیا کہا اندین عمل بارہ میں نسخہ لحاظ سے لوگ اور سن لوگ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں بلکہ ایمان لا جنہوں نے نیکیوں کا یہ دیا کیا اچھے امان کیے اور پھر اللہ رب عزت میں اچھے اعمال کی توسیع بھی پاک کے الفاظ میں فرمائی فرمایا اقام اللہ کا وہ آتا اچھے اعمال یہ ہے کہ نمازیں ادا کی اور اللہ کی بارکاہ میں سجاد کو ادا کیا وہ لوگ ہیں لاہم مر کے لوگ رب وہ لوگ ہیں جن کا حضر رب میں واجب ہوا لاکھوں کو نئے گیم منا ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کے میدان میں نہ ہم زدہ ہوں گے نہ جہنم سے خواب آئے گا لوگ جنہوں نے ایمان کو عمل سرنے کے ساتھ مضبوط جانا صرف زبان سے اطلاع اعتراف اظہار اور اعلان یہ انسان کو مسلمانوں کی برادری میں تو داخل کر دیتا ہے لیکن انسان کی نجات کے لیے یہ اظہار کافی نہیں اس کے لیے انسان کو کچھ اور بھی ایمان کے اوپر اضافہ کرنا پڑتا ہے اسی طرح گیار وارے میں رب ال نے سورہ یونس کے اندر یہی بات وکار ان انزینہ باہم مقامی نقصہ دکھاؤ اے لوگوں یاد رکھو نجات ان کے لیے نجات ان کے لیے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اپنے ساغر کو بھی جزمر زندگی بنایا جس نے صرف ایمان کو نجات کے لیے کافی سمجھا اللہ رکنی تک دلچار سما دے ان کے لیے نجاد نہیں کنگلزی ناملو وہاں کا لحاظ یہ بھی ہم رب ہوم پہ مالحم تجلی مل جنات نہیں وہ لوگ جو جنت کی منزل کے راہی بنیں گے جو جنت کو آنے والے ٹھہرائے جائیں گے وہ, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ہم نے سارے کوٹی کھیل کی اس لیے یہ بات آج کے خود پڑے جمع میں میں واقع کرنا چاہتا ہوں مسلمان دو قسم کے ہیں ایک مسلمان ہے قانونی ایک مسلمان ہے حقیقی قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے نے کرنا طیبہ پڑھ لیا اور عید کو مان لیا ردالت پر ایمان مان لیا ایسا شخص قانونی طور پر مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوا لیکن یہ شک حقیقی مسلمان نہیں تھے اور یہی قسم کے لوگ ہیں جن کو رحافت کر کے رب سے سلطنت نے کہا تھا قالت اللہ کلن کو ملو بلا کن پھولو اسلم یہ لوگ کہتے ہیں ہم معامل ہوں گے میرے حبیب بہت حضرت محمد رسم اللہ حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی مسلمان اور پردر کسی بستی پہ حملہ کے لیے جائے رات کو شمہون نہ مارے انتظار کرے صبح تک آؤ اگر اس بستی سے مسلمانوں کی بستی ہے اس پر حملہ نہ کیا جائے اگر اسلام کے دباؤ کے باوجود اس بستی میں آزاد نہیں ہوتی لوگ نواز کے لیے مسجد میں نہیں نکلتے اس بستی پر حملہ کیا جائے کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے قانونی طور پر لال آدمی مسلمان ہو جاتا ہے لیکن حمیدی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی ترتیب رب العالمین نے اپنے سلام پاک میں اور حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرمانے بات رکھی ہے اور میرے سے سب سے پہلی چیز یہ قوم کے صاف یاد رکھو شاشر متدان کہنا تو ہے شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق ایسا اور بھی جنت میں جانا تو بڑی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا اس لیے اس پورا پرانے باپ میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ سر انسان کی نجات کے لیے کافی سنکیش سے بڑھا پرانے وزیر محب نے کہا جب جاننا ہی جاننے جہنم میں تھے کہ جان کے لوگ پوچھیں گے وہ طرح رسم کی قطر ہمارے جہنگم میں کس چیز نے فکا دیا ہے ذرا تینوں میں حاضر کر کر کا لوکی تک بس رب العالمین جواب دیتے ہیں کہ وہ جہنمین کہیں گے اللہ نے ان کے الفاظ جو کہے جائیں گے ان کو میں ادا کیا کہاں پوچھا جائے گا اللہ کو بڑے کرنے کے وقت کرتے تھے جواب ہم نے کہیں گے لو من لوگ منل ہم جہنم میں اس لیے چلے گئے کہ ہم بہت آزی نہیں ہوئے ہوتے سرا کے فریضے کے فیصلے چلنے کے باوجود ہمیں نجات نہیں بچی ہم جہنم مسید ہو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے پرنان سے اس قرآن پاک کی حالت کی توفیق تصدیق ہوتی ہے تفصیل اور تصدیق ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ویل الحقی و وئی الفری ہر سرو ایمان اور قبر کی سب سے بڑی عمالت جو ہے وہ دیہات اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو کوئی مسلمان یہ محمد محسوس اللہ اس نے جہاز لونے کی پابندی نہیں کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سارے جو کہا ہے لا الہ لال کہ یہ ہے کہ میں جو کچھ اللہ نے کہا جو کچھ رسول اللہ نے پڑھایا میں اس کی پابندی کروں اگر پابندی نہیں کرتا نہ اس کے پراڑھ کی نہ نبی کے فرمان کی تو اس کا کلمہ بھی جھوٹا ہے کلمے میں سچا اقرار تو یہ کر ہے کہ جو اللہ رسول کہیں میرا مانوا اور بنتا ہے نہ رس کی بات مانتا ہے نہ رسول کا ساتھ مانتا ہے اس لیے یاد رکھو محمد رسول رو اللہ, اللہ علیہ وسلم کے سامان اس بات کا تصبر نہیں پاؤ کہ کوئی بلر مسلمان ہو کے نماز کا تعلق نہیں ہو سکتا اس بات کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے مسلمان نماز کا پارک ہے بہت سے بھی پیچھے بھی رہتا ہوں امید سے بہت پیارا ہے شاید پچھلے ہفتہ اسما میں یہ حمید پیار ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ ابراہیم نے میرا جی ہے کہ اشارتی نماز کی جب کے لیے میں کسی اور کو اپنی جگہ کھاتا ہوں اور مدینہ کی کلیاں میں چکر لگاؤ اور دیکھو کہ جو برس میں آ کر اندر شامل نہیں ہوا اس کے گھر کو آگ رکھا دو وہ دوست مسلمانوں کا اور عزیز کے اندر آ ہے کار والے گرام نظمان اللہ ہی کہتے ہیں ہم یہ موافقوں کی پہچان کے لیے ایک موٹا اصول بنا دیا ہوا اور وہ کیا تھا کیا تھا ایسا کی جاپ میں اور فضر کی جمع میں اور حاضر نہ ہوتا ہم سمجھ لیتے کہ یہ مسلمان نہیں ہونا ہوتا صرف پیچھے رہنے سے لوگوں کو شخص کے والے میں نماز کا جمع ہو جاتا تھا جو نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتا جس نے کبھی نماز ابا نہیں کی اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ جا رہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھا کہ لوگ ماضو کے ہرپا نہیں ہے سب سے پہلا جو تمام ہوگا وہ نماز کے بارے میں نماز پر پڑا اگر کسی نے نمام نہیں پڑھی ادامت کے دن اپنے رب کو کیا جما دیا آج مسلمانوں رمضان مبارک کے مزید کے اندر اللہ نے ہم پر یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے اپنے ایمان کو درد کرو اور سمجھاؤ کہ روز روزہ چوتھے نمبر کا صحیح وہ ہے اگر ہم چوتھے نمبر کی بات بڑھانا کرتے ہیں تو دوسرے نمبر کی بات کو ہم نے کیا چھوڑا ہم اب اللہ کی تو ہی نبی کی رفارت دیکھا اور دوسرے نمبر پر کیا بات ہے نمار. اور پھر بھی ہم بات روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے کو معاف ہو جاتا ہے روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے کو معاف مثال کے طور پر ایسا آدمی جو انتہائی گھماؤ اب اس کی شرمی کے پلٹنے کا تو کوئی انسان موجود ایسے آدمی کو اللہ رکن عزت نے اجازت بنتی ہے کہ وہ اپنے سفارے کے طور پر اپنے فریر کے طور پر خود روزہ نہ رکھے کسی کو اپنی جگہ روزہ رکھوا دے اسی طرح ایسا بھی مارا ہے جس کی شمایابی کی کوئی توقع دل کا بیمار ہو یا کر اتنی زیادہ ہے کہ اب اس کی تندرستی کی کوئی امید اور توقع موجود نہیں اٹھارہ پرتیشت نے اس کو یاد دی ہے احی نہ یو تین اس کے کسی کو کپانے کے طور پر روزہ رکھوا دے اللہ نے اس کو روزہ معاف کر دیا اس کو روزے کفاف نہیں چاہ یہ تیسرے چوتھے نمبر کا جو کئی لوگوں کو معاف ہے جو کئی لوگوں کو, کو ماف کا فریضہ ہے اللہ تعالی نے کسی شخص کو معاف اللہ کے محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے نماز اتنا آرام پر ہی کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے اگر کسی نے کھڑے ہونے کی شکل نہیں لازم. اس کو نماز ہوا بیٹھ کر اللہ کے ایک آدمی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ نے پڑھا بیٹھ کے پڑھے یہ نہیں کہا جو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو نماز بار لیٹ کیونکہ سارے ایسے رواز پڑنے جس کے ہوشو آواز پڑے ہیں اللہ نے اس کا رواز محاف نہیں کی آرم میں بھی نماز کا محافظ کیا حالت ہے نوکری طرف جانتے پھر اس آدمی کو بیمار ہے اور اس کی سفاریابی کی کوئی ناپانی حالان ہے روزہ رکھے گا ہر ایک ہو جانا جب اس کو روزہ معاف کرتا لیکن نماز اگر کوئی شاہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس کو بھی نماز معاف اس شخص کو نماز جس کے بشو محت گندی وہ موجود اور ان کے اس کا بڑا اس قدر نماز کے بارے میں کا قرآن کی طرف آؤ اللہ رب العزت نے نماز کو Huh <laughs> Ha, ha, ha. جو دن بھی تو پیم نہیں ہوتی صرف عید کے عید آتے ایسے بندی تھی موجود لوگوں کو نماز کی بات کرو مضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ میں فرمایا ہے کہ بیوی کو نماز پڑھانا بھی کس کی ذمہ داری ہے اور نابالغ بیٹے کو بھی نماز پڑھانا کس کی ذمہ داری ہے باکی! ایسے چہر اور ایسے با ہم راک کے سامنے اٹھائے جائیں گے جو خود کو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر والوں کو نماز کا حکم کبھی ہے اگر جن کے گھر والے نہیں پڑھتے وہ مجرو کے سامنے اٹھیں گے تو جو خود نہیں پڑھتا وہ کس طرح وہ کی کتاب میں اٹھے گا محمد الرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آواز کا بدل سوچو جاؤ کے گھر لے جاؤ جنت میں لے جاؤ اس کے آواز جاؤ جانے لگے گا جا جنت میں ایک اور حجی صاحب کا روکا تھا یہ نمازی صاحب جا رہے ہیں جنت میں کچھ کچھ ہوتا اللہ کے حکم سے روکا جائے گا رکوجے اور وقت میرا شاخ خود نماز پڑھتا تھا اللہ میں نمک زیادہ ہو جائے لاٹھی اٹھا لیتا ہے لوٹی پکانے میں دیر ہو جائے گھر کو آسمان سے اٹھائے اللہ لیکن کبھی اس نے مجھ کو نماز کی سلطین اللہ میں جاننا میں کر رہی ہوں یہ جنم میں کیسے نکل رہا ہے یہ چاہتا تو میں کبھی نماز کی ساتھ ہو سکتی ہوں اللہ کا رجاؤ اس بند کو بھی جاننا میں لے نماز پڑھنے کا ختم یہ لکھنا ایک اس کی چلنا کیا گیا تھا یہ میرا بات تھا مجھ کو مسجد میں جا کے نماز کرتا تھا مجھ کو ٹی وی کے سامنے بٹھاتا تھا کبھی نماز کا ہوگا اللہ کی چھوٹی اللہ کے ساتھ اس کے مطابق اللہ کے جواب دے I <laughs>